اثلّ الرحمۃ الحمۃ اللہ علیہ وحمد اللہ علی محمد السّلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صفی الحر صغب و نرواء باقی تمام علیہ شاخیں اور تمام سامعین خوانہ گرامی برادران سب کو شہسن بارشی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے 10 کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر چار سو چھ ابلک ہے تو ہزار سے شروع سے ابھی تک کی دروس کی تعداد اڑتالیس اوراد فتھح کا اوراد فتح میں سے ہمارا جو ہے سہ ملک الجبار شروع ہوا ہے لا الملک الجبار اس مقدس کلمے میں لا الہ الا اللہ کی توضیح ہوئی تھی اور الملک کا بھی توضیح ہوا اور الجبار کی توضیح ابھی چلا تو الجبار کے معنی جو میں نے کبھی لالوں بولا تھا کہ جبار کی جو ہے مختلف معنی ہمارے عام ذہنوں میں جبار جب سے ہے علیہ السلام ہے ہاں جی غلبہ والا ان چیزوں میں اس کی بہت... ہاں جی انتہائی جو ہے ہمارے جو عام ذہن میں نہیں ہے وہ معنی بھی اس کا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماعت کو وفصنا کے لحاظ سے یہ معنی زیادہ درست جبار یعنی زبردست ایک معنی یہ کیا ہے اور زبردست غلبے والا غلبے اور زور والا ایک معنی عام طور پر ذہنوں میں یہی یہ ہے اور مخلوق کی لیکن دوسرا معنی جو عام ذہنوں میں نہیں ہے وہ یہ مخلوق کی بگڑی بنانے والا جبار کے معنی مخلوق کی بگڑی بنانے والا اور الجبار جبر سے ہاں جی جس کے معنی درستگی کے ہیں جس کے معنی درستگی کے ہیں یہ لفظ جو مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے نام کے طور پر بھی قرآن مجید میں آیا ہوا ہے قرآن نام کے طور پر قرآن مجید میں صرف ایک بار استعمال ہوا ہے ہاں جی وہ ہے العزیز الجبار المتقبر سورہ حشر میں آج نمبر 6 میں باقی قرآن میں جو ہے جبار کا لفظ دوسرے جابر حکمرانوں کے معنی میں آیا ہے لیکن اللہ کے آسمال حجنا کے طور پر یہی ایک ہی مرجنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام جبار جو ہے ان معنوں میں ہے کہ وہ ریڑھ کی ہڈی کی گرہوں کو جھمانے والا کیونکہ یہ کسی کی طاقت میں نہیں ہے ریٹھ کی ہڈی کے گرہ جو ہے اس کو جھما کے انسان جو کمر ٹوٹ چکا ہو اس کو پھر سیدھا کرنا کسی کی طاقت کی وجہ سے صرف اللہ ہے وہ چاہیں تو اس کو درست کر سکتے اس کے علاوہ شکست دل انسانوں کو ڈھارس یعنی سکون دینے والا جبار کے مانے جب اللہ کو جواب یا جبار کہہ کے پکارتے ہیں تو یہ معنی ہے جی شکست دل انسانوں کو ڈھارت سنی سکون دینے والا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا چمبار کے معنیٰ اسی سلسلے میں آگے جو ہے یہ ترجمہ کل بھی میں نے بتایا تھا ابھی نیب الدہ ہاں سے ہیں امام شوخانی الصنت السماعت کے بزرگ علماء میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں جبروت کے معنی اللہ رب العزت کی عظمت کے ہیں اور اہل عرب بادشاہ کو بھی الجبار کہا کرتے تھے بادشاہ کو اور علامہ منصور پوری وہ جو اپنی معناز کتاب رحمت اللّمین میں فرماتے ہیں جب کسی انسان کا نام جبار ہوتا ہے تو اس کی وجہ تسمیہ اور ہوتی ہے انسان کو جب جبار کہہ کے پکارتی ہیں تو اس کی وجہ تسمیہ اس کو جبار کہنے کی وجہ اور ہوتی ہے تو وہاں پر جو وہ جبار النخل سے بنایا گیا ہے جبار النخل ہاں جی کھجور سے لیا نخل کھجور کیوں اور جبار النخل سے بنایا گیا ہے یعنی جو کھجور اتنی بلند ہو کہ ہاں جی اس پر چڑھنے کا حوصلہ نہ ہو سکے اور آپ اس کو بولتے ہیں جو کھجور اتنی بلند ہو اس پر چڑھنے کا حوصلہ نہ ہو سکے چونکہ سرکش سنگدل بے رحم لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کہ ان سے خل کے خدا کو مصیبت اور پریشانی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا اور وہ کسی کا حق اپنے اوپر نہیں سمجھا کرتے ہاں جی اس لیے وہ جبار کہلانے کے, کے سزاوار ہوتے ہیں ہاں جی تو انسان کو جب جبار کہتے ہیں تو اس معنی میں تو یہ اس کے حق میں کوئی اچھا معنی نہیں انسان کے لیے ایک نو انسان کا جبار ہونا ایک نو مذمت تھی اس کے تنچِ سرحوت میں ہیں اللہ رماتے ہیں و تبا و کل جبار نایت یعنی انہوں نے ہر سرکش ہر سرکش ظالم بادشاہ کی پیروی کی یہاں پر جبار جو ہے ہاں جہنیت کے منع سرکش ہیں جبار کے منی بہت زیادہ ظلم کرنے والا لوگوں پر مسلط ہونے والا اس معنیٰ میں لیکن جب جب الجبار اللہ تعالیٰ کے اسماع الحوسنہ میں سے ہیں تو یہ معنی ہوں گے انہوں نے مولانا جو ہے رحمت اللہ عالمی نام کتاب میں فرماتے ہیں جب اللہ کے نام الجبار ہو تو اور اللہ کے اسماع الحسنہ میں سے ہیں تو یہ معنی ہوں گے الجبار سے مراد ایسی ذات ہے جو اقول کی رسائی سے بالتر ہو یعنی اس کی عظمت اس کی بلندی اس کی شان مرتبہ جو ہے عقول اق کی ہاں خواہ انسانی عقل خواہ فرشتے خواہ جنت ہو ان سب کی عقول کے عقل کے رسائی سے بالاتار عام طور پر اس کا مفہوم جو ہے عرمی مجبور کرنے والا ہی سمجھا جاتا ہے ہاں جبار جب یعنی مجبور کرنے والا مگر اس کے علاوہ ایک اور مفہوم ہے وہ کیا ہے اصلاح کرنے والا جبار کے معنی اصلاح کرنے والا بگڑی ہوئی چیزوں کو درست کرنے والا تو اس ساتھ ساتھ اس لفظ کے مفاہم یہ ہے تو اس معنی کے ساتھ ساتھ جو اس لفظ کے مفاہم یہ بھی ہیں نقصان کو پراخ کرنے والا جبار یعنی ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا جبار انتظام کرنے والا مشکلیں آسان کرنے والا اور ہر بگڑی بنانے والا یعنی اللہ تعالیٰ کے وقوع جب اب جبار کہتے ہیں یا جبارو تو اللہ کے بارے میں ایک تو یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہاں جی شان اور مرتبہ اتنا عظیم ہے جس تک عقول ہے عقول کے رسائی سے بالتر ہیں بلند تر ہے ایک یہ معنی اور یہ عام لوگ ذہنوں میں جو مراد لیتے ہیں اس کے معنی کا ہے جبار کا ہاں جی چبر کے معنی میں لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے جو معنی مفہوم ہے یہاں پر اسماء الحسنہ کے بعد میں جب آتے ہیں تو جو ہے اصلاح کرنے والا اصلاح کرنے والے معنی کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے مفاہم یہ بھی ہیں کہ نقصان کو پورا کرنے والا ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا انتظام کرنے والا مشکلیں آسان کرنے والا چمبار کے معنی اور ہر بگڑی بنانے والا کہتے ہیں حدیث میں ایک دعا سکھلائی گئی ہے الگ نبی نے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے ہاں جی ایک دعا جو ہے اللہ کے پیارے نبی سے ذکر ہوا ہے وہ دعا یہ ہے یا جابر العظم الكثير یا جابر العظم الكثير اے ٹوٹی ہڈی کے جوڑنے والے اے ٹوٹی ہوئی ہڈی کے جوڑنے والے تو یہاں پر وہ اسی بگڑی بنانے والے مشکلیں آسان کرنے والے ہاں جی پریشان لوگوں کو سکون بخشنے والے اور جو ہے ٹوٹے ہوئے ہڈیوں کو جوڑنے والے تو یہ معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث نے بھی آیا وہ یا جابر الدملکشی خود رسول اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا نقل کیا ہے تو اس دعا کی روشنی میں لفظ الجبار کا وسیع تر مفہوم واضح ہوتا ہے یعنی الجبار وہ ہستی ہے جو ہر بگڑی کو بنانے والی ہے ہر ابتری کو سنوانے والی اور ہر خرابی کو اور بے ترتیبی کو جو انسان اپنی کوتاہی اور جہالت سے پیدا کرتے رہتے ہیں درست کر دیتی اللہ تعالیٰ جہاں تک اس لفظ میں مجبور کرنے کا مفہوم ہے تو یہ انسانوں میں مضموم ہے یہ لفظ جو انسانوں میں مضموم ہے کیونکہ یہ بات صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کی شان کو زبہ ہے کہ وہ سب کو مجبور کریں باقی کسی محلوق کی یہ حیثیت نہیں ہے اس لیے کہ تمام مخلوقات خود مجبور اور محتاج مہن سے تو یہ کتاب جو ہے یہ, یہ مطالبہ خصوصیات اسما الحوسنا کی سفر نمبر ایک سو بتیس اور تینتیس پہ یہ مطالب نقل ہوا ہے اس مبارک اسم کے بارے میں تو اسی کتاب کی جو ہے انہیں خصوصیات اجمال ہوسنہ سفر نمبر ایک پر مزید لکھتے ہیں عربی زبان میں جابر کے وہ معنی نہیں ہیں جو اردو میں ہیں ہاں جی عربی زبان میں جابیر کے وہ معنی نہیں جو اردو میں ہیں اردو میں جاویر کے معنی ظالم کے آتے ہیں عام طور پہ یہ آدمی بڑا جاویر ہے یعنی ظالم ہیں لیکن عربی میں جاویر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا ٹوٹی ہڈی جوڑنے کو جبر کہتے ہیں اور جو شکد ٹوٹی ہڈی کو جوڑے اس کو عرب جابیر کہتے ہیں اسی طرح الجبال جل الجلالو کے معنیٰ ہوئے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو ہاں جی بہت خوبی سے ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہت خوبی سے جوڑنے والا تو اللہ تعالیٰ جو نام اللہ تعالیٰ کا جو نام ہاں جی الجبار جل جلالو ہے اس کے معنی معذ اللہ ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے ہرگز نہیں ہیں ہانج خلا دینے والے کے نہیں ہیں بلکہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں جوڑنے والے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے ہنج والی ذات صرف الجبا جلال ہے دنیا کے تمام اتبا معلو معالش اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے ہڈی کو نہیں جوڑ سکتے ہیں کوئی دوا اور علاج نہیں انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دے بس اتنا کر سکتے ہیں ڈاکٹر اس وہ ان کو نزدیک کر دیتے ہیں اور اس پر راڑ لگا دیتے ہیں اور بیچ میں فاصلہ بھی رکھ دیتے ہیں لیکن کوئی مرہم کوئی لوشن کوئی دوا کوئی معجون ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگا دی جائے اور وہ جڑ جائے جڑنے والی سے ذات صرف وہی ہے وہی اللہ ہے اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو الجبار کہا جاتا ہے اس معنی میں نہیں جیسا لوگ سمجھتے ہیں جن گرم یہ لوس جو ہے انتہائی جو ہے ہاں جی پرنور معنیٰ ہے الجبار اللہ کو اس لیے میں نے کل بھی بتایا تھا جو ان لوگوں کو ہڈی ٹوٹ چکا ہو ہاں جی کہیں سے بھی ہاتھ کا پیروں کا تو وہ الجبار ہاں جی یا اللہ یا جبار ہو یا صرف الجبار کثرت سے پڑھتے رہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بابرکت کے جسم کی برکت سے جو ہے اس کی ہڈی جوڑ دے گا کتاب شعر اوراد فن جناب انصر صاوری صاحب السنت کے غالب دین نے امیر کبیر کا اوراد فادیہ کا اشارہ لکھا ہے اس میں جو آپ لا الہ الا اللہ ملک الجبار کے حوالے سے فرماتے ہیں جبر مرحم کی اس پٹی کو کہتے ہیں جو اصلاح زخم کے لیے باندھی جاتی ہے یعنی اللہ تعالی برائی کو روکنے کی ہاں جی اللہ تعالی جو ہے برائی کو رونے کی زبردست قدرت رکھتا ہے جس طرح دنیا میں ایک ہاں جی سلطنت پر ایک بادشاہ عمران ہوتا ہے اور وہ اپنے معاملات میں کسی کا دخل نہیں پسند کرتا اسی طرح اللہ کی حاکمیت پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں تو کسی کو اس کے معاملات میں دخل دینے اور دم مرنے کی جورات نہیں کیونکہ وہ زبردست دبدبے والا مالک بادشاہ ہے انہوں نے یوں سمجھو اس جبار کو اسی شان دبدبہ ہاں جی کے معنی میں لیا ہے چل اولاد فتع سفر نمبر چوہتر تو لا لاہ ملک الجکار تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ کے شوا کوئی معبود نہیں وہ دبدبا و عظمت والا بادشاہ ہے ایک یہ ترجمہ ہے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ دب دبا و عظمت والا بادشاہ ہے, ہے, دب ہے یہ ترجمہ جو ہے اسی اولاد فتحیہ کے شارح نے جو ترجمہ کیا وہ دونوں برابر یہ شہید خوشید عالم کے ترجمہ اور دوسرا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ غالب بادشاہ ہے یہ جو ہے عورات فتح کے جو اشارے ہیں اور روحانجی اشارے عورت فتح انصر صاحب صاحب نے یہ ترجمہ کیا اور ایک ایک ترجمہ جو بندہ حقیر نے جو, جو لغوی معنی جو ہم نے پڑھ لیا لال چبار کے معنی بگڑی بنانے والا ہاں جی خراب ہر بندے کے اپنی کوتاہیوں سے جہالت سے اس کے کاموں میں جو بگاڑ پیدا ہو کو اصلاح کرنے والا اللہ کے بارے میں جو ہے سارے لغویوں نے یہ معنی زیادہ مناسب کہا ہے کہ اس کی شان کے مطابق ہے تو اس لحاظ سے میں نے ایک اور ترجمہ کیا ہے جو لوگوی ان سب کو شامل ہے تو اللہ کے سے وہ تیسرا تجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود برہار نہیں وہ دبدبا و عظمت کے ساتھ ہاں جی ہر قسم کی بگڑی بنانے والا بادشاہ ہے یہ ترجمہ جو ہے نسبتاً زیادہ چامع ہے ٹھیک جی کیونکہ اللہ کی جو شان و دبدبا و عظمت کا مفہوم بھی جبار کا وہ بھی آ گیا کیونکہ اللہ کی شان کے واقع لائق ہے اس کا میں اللہ ہی تو عظمت والا ہے وہی وہ دبدبہ والا ہے اور ساتھ ہی ہر قسم کی بگڑی بنانے والا بادشاہ ہے وہ اللہ ٹو ملک ہے اس بادشاہ بھی ہے اور جبار بھی ہے عظمت و دبدبا والا اور ہر قسم کی بگڑی بنانے والا کیونکہ اللہ ہی ہے جو فل پاور والی کوئی ایسے کام نہیں جو اس کائنات میں اللہ نہ کر سکے اللہ کلشین قدیر بادشاہ ہے اس کے لیے صرف جو ارادے کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کسی مال مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی ہم کوئی بھی کام کریں گے ہمیں مال مٹیریل کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اب جدید جی نے بھی چیزیں ایجاد کرتے ہیں ان کو مال مٹیریل چاہیے اس کے بغیر کوئی چیز ایجاد نہیں کر سکتے یا اللہ ان اس عظیم کائنات کو بھی نہیں کسی مال مٹیریل کے امرکن و یکن سے خلق کیا ہے ہاں جی شان و دبدبے کی تو وہی لائق تو ہے اور اس کائنات میں اپنے اللہ کے بدنوں کے امور میں جو بھی بگاڑ پیدا ہوتی ہیں جو اللہ کے ہاں جی وہی اللہ ہے وہ اصلاح کرنے والا ہے قوموں کے اندر بگاڑ کے اصلاح کرنے والا ہے وہی ہے خاندانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو تو اس کی اصلاح کرنے والا بھی وہی ہے اور شخصیت انسان کی شخصی زندگی میں بھی کوئی بگاڑ انسان سے ہوتا ہی ہوتی ہے یا بیماری کو جیسے جس کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتے ان سب کو درست کرنے والا ان سب کے بگڑی بنانے والا ان سب کو سکون دینے والا صرف اور صرف اللہ کے پاکات ہے سابقہ دو تجمے تجمہ میں لفظ الجبار کی لغوی معنی میں ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے والے مفہوم اور ہر و اصلاح کا جو معنی ہیں ہے معنی ہے ہاں جی وہ سابقہ دونوں تجمے میں وہ تو سابقہ دونوں تجمے میں ریاد نہیں ہوئے نہ ساغری صاحب ترمیم میں نہ وہ خشیر صاحب کے میں اور ہر نو اصلاح کا جو معنیٰ ہاں جی علامہ بشیر مرحوم کا ترجمہ لوگوی معنیٰ سے عدم مناسبت کی وجہ سے نقل نہیں کیا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس سے عدم مناسبت کی وجہ سے نہیں کیا ہے تو الحمدللہ جو ہے لا الہ الا اللہ ملک الجبار کا معنی کیا ہوا مختصر معنی ہے یہ وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی معبود برہرا نہیں وہ دبدبا و عظمت کے ساتھ ہاں جی یعنی جبار کا معنیٰ جب دب و عظمت کے ساتھ ہر قسم کی بگڑی بنانے والا یہ اسی جبار کا دوسرا معنی بادشاہ ہے بلکہ بنانے والا بادشاہ ہے وہ الملک کا تجمہ ہے ہاں جی تو یہ اس کا مختصر ترجمہ ہوا امید